کوئی تو ہے جو نظام ہست لو صرف اس کا وہ خلاصہ لکھ لیں پڑھیں گے یاد کے ساتھ تمام کائنات کو سنبھالنے والا ہے نجمن نجمن اتارا ہے اس نے آپ پر کتاب کو بالحق کے واقعیت کے ساتھ اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے آپ سے پہلی کتاب کا اور اسی نے نظام قائم کرنے کے لیے اتارا ہے تورات اور انجیل کو اس قرآن سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور نظام دنیا قائم رکھنے کے لیے اسی نے اتارے ہیں موجات اور دلائل الفرقان لہذا اب بھی جو لوگ نہ مانیں تو ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جو کافر ہیں اللہ کی آیات کے ان کو عذاب سخت ہوگا اور اللہ عزیز ہے طاقت کے لحاظ سے اور بدلے لینے والا ہے واقعہ ہونے کے لحاظ سے کیونکہ اللہ ایسا ہے جو نہیں پوچھیتا اس پر کچھ بھی زمین میں نہ آسمانوں میں لہذا علیم لکل شین وہی ہوا اور وہی ہے متصرف کیونکہ صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں میں جس طرح چاہتا ہے متصرف بھی وہی ہوا تو اب نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ لا الہ اللہ ول الحکیم زبردست تصرفات اور طاقتوں والا بھی وہی ہے اور گہرے سے گہرے علم کو جاننے والا بھی وہی ہے چونکہ اب متصرف بھی وہی اور حکیم بھی وہی اس لیے بھی اس کے بغیر کوئی اور علا نہیں ہے یہ لوگ جو شبہات ڈالتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ کا لفظ آ گیا ہے روح اللہ کا آ گیا ہے پہلی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اس کا ازالہ یہ ہے کہ وہی ذات ہے اللہ کی جس نے اتارا ہے آپ پر کتاب کو اپنی طرف سے آیا تم محکماتم کئی آیات تو ایسی ہیں اس قرآن کی جو واضح المراد ہے وہ تمام کتاب کا اصل ہے اور کئی ہیں متشابہات ان کا معنی جو ہے وہ رل مل جاتا ہے اے پر وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے نا وہ تو ہمیشہ پیچھے لگے رہتے ہیں ان آیات کے جن کے معنی میں تشابو ہے کئی تو اس لیے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ ابتگا الفتنتے فتنے اور شور شرابا برپا کرنے کی غرض سے اور کئی ابتغاء تعویل ہی کئی اس لیے بھی پیچھے چلے رہتے ہیں کہ تلاش کریں اس کی حقیقت تاویل ہی حالانکہ نہیں جانتا اس کی حقیقت کو متشابیات کی حقیقت کو سوائے اللہ کے اور وہ لوگ جو علم میں پکے ہیں پختہ ہیں وہ تو صاف کہتے ہیں کہ آ منا ہم نے اجمالی طور پہ سب کو مان لیا کلن چاہے وہ واضح المراد آیات ہیں یا خفی المراد ہیں وہ سب کی سب چونکہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں وہ یزت کرو اللہ اولباب نہیں حاصل کرتے نصیحت مگر عقل والے لوگ مشرک تو ہوتے ہیں بےکل اور وہ راسخ فی الم یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ نہ ٹیڑے کرنا ہمارے دل بعد اس کے, کے ہدایت کر دی ہے تو نے ہمیں اور مفت بخشیش کر دے ہمارے لیے صرف اپنی طرف سے خصوصی رحمت تو مفت دینے والا ہے اے رب ہمارے تاقیق تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن کے لیے جس دن میں کوئی کھٹکا نہیں کوئی خلجان نہیں اور وہاں جمع کرنے کے بعد منکرین فتانوں کا تو ضرور حساب لے گا کیوں ان اللہ خلفل تاقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہر گدنے کام آئیں گے ان کے مال ان کے اور نہ ان کی اولادیں اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی ان کی ساری زندگی کا سمرہ یہی نکلے گا کہ وہی لوگ ہوں گے ایندھن جہنم کا ان کا حال فرونیوں کی حالت کی طرح ہے دا ابو ہوم کا دا اب اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں کزبو بے آیات انہوں نے معاملہ کیا تھا ہماری آیات کے ساتھ تکذیب کا پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے بس سبب ان کے کرتوتوں کے اللہ سخت مار دینے والا ہے مشرق ہوں یا اہل کتاب ہوں سب کافروں کو کہو کہ ان قریب تم دنیا میں مغلوب کیے جاؤ گے پھر کٹھے کیے جاؤ گے جہنم میں بہت گندا ہے بچھونا تمہارا تحقیق ایک بڑا نمونہ تو تمہارے لیے وہ بھی گزر چکا ہے جس کو دیکھ چکے ہو بیچ دو جماعتوں کے جو آپس میں ٹکری تھیں بدر کے موقع پہ ایک ٹولی لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں دوسرے جو کافر تھے توحید کے منکر وہ دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو دو مسل زائد دیکھنا آنکھوں کا وہ تخمینہ ان کا یہی تھا کہ ہم ان مسلمانوں سے دو حصے زیادہ ہیں ولہ ہوئی تو ہی میں شاہ مگر ہوا پھر یہ کہ اللہ نے دگنوں پر صحت کلی ابسار اس میں بہت بڑا سبق ہے بصیرت والوں کے لیے اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنے دلائل اور حوادثات دیکھ سن کر بھی یہ نہیں مانتے اصل ان کے کفر کا منشا کیا ہے زیا نلناس خوشنما بنا دیا گیا ہے لوگوں کے لیے محبت عورتوں کی شہوت کی ول بنین اور بیٹوں کی محبت اور اوپر تلے سونے چاندی کے چنے یہ بہت بڑے ڈھیروں کے ڈھیر ول خیل المسمہ اور علامتی نمبری گھورو والانعام والحر ہر سے چار پائے اور کھیتی یہ انہی کے اندر اکثر لوگ لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے دین کو اس دنیا کے برابر بھی نہیں آنے دیتے آگے کرنا تو رہا در کنار یہ ہے چند روزہ دنیا کی حیاتی کا نفا حالانکہ اللہ کے پاس تو بہترین ہے لوٹ کے آنے کی جگہ اب کافروں کو ہم ترغیب دیتے ہیں تو فرما دے کیا خبر دوں تم کو میں تمہارے اس دنیاوی شان و شوکت سے بھی بخیر بہت اونچی چیز کا آؤ سنو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک سے پورا پورا تقوی کیا ہے اپنے رب کے پاس جناتون بڑے باغات ہیں للزین خبر مقدم جنات مبتدا جاری ہیں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے اس میں اور ستھری بیویاں ان کی من اللہ اور اللہ کی رضامندگی کا پروانہ و اللہ بصیرم لوگوں کے لیے ہوں گی نا یہ باغات ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے تاقیق ہم ایمان لا چکے ہیں پس معاف کرو ہمارے گنا اور بچا کے رکھو عذاب جہنم سے یعنی وہ صابرین بھی ہیں سادقین بھی ہیں کان تین بھی ہیں اللہ کے راستے میں منفقین خرچ کرنے والے بھی ہیں اور تڑکے کے وقت سیری کے وقت استغفار بھی بڑے زور سے کرتے ہیں اب سنو گواہی دیتا ہے اللہ اس بات کی کہ اس کے بغیر اور کوئی علا نہیں فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں انبیاء اولیاء علم وہ بھی گواہی دیتے ہیں تینوں قسم کے شہادات جو ہیں یہ اس حال میں گواہی دیتے ہیں کہ قائم رکھنے والے ہوتے ہیں انصاف کو اس کے بغیر کائنات میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا اس لیے یہ تینوں شخصیتیں اپنے اپنے طور پہ اسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں لا الہ اللہ اللہ عزیز الحکیم عزیز بھی وہی ہے حکیم بھی وہی ہے اس لیے اس کے بغیر الہ کوئی اسی شہادت سے ثابت ہو گیا کہ تاقیق دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے پھر جب دین اسلام صرف وہی ہے اور اللہ فرشتے اور انبیاء نے شہادت بھی دے دی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو اتفاقی ہے پھر اس میں اختلاف کیوں ہے نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی مگر بعد اس کے کہ پہنچ چکا ان کے پاس علم وہ جہالت کی وجہ سے اختلاف نہیں تھا اختلاف بھی علم کی وجہ سے تھا بغیم بے نہ ہوم معلوم ہوتا ہے کہ وہ سچا علم ان کو نہیں تھا اسی لیے بغیم بے ایک دوسرے کی ضد زد و ضدی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کر دیا اور جو کفر کرتا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ اس کو کرنے دو آپ گھبرائیں نہیں کہ اتنی بڑی پھر ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے ان اللہ سریع الحسا اب خواہ مخواہ اگر وہ آپ کے ساتھ حجت پیش کریں تو آپ جواب میں صاف فرما دیجئے اسلم تو وجہ میں تو خالص عبادت جو ہے اپنے اللہ کے لیے کرتا ہوں میں سال کا سارا دے چکا ہوں اپنے آپ کو اللہ کے لیے میں نے تو اپنے پورے وجود کو اور میرے اتباع کرنے والوں نے بھی سالم وجود کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور ہمارا نصاب کا تعلیم اور تعلیم نصاب وہ یوں چلتا ہے کہ للزین اوت الکتاب کہو ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے اور امیین کو مشرقین مکہ کو اسلم تم تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہو کہ نہیں کرتے اگر وہ کر دیں مان جائیں تو بہتر فقت ہدایت پہ آ گئے اور اگر منہ پھیرتے ہیں تو پھر آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے آپ کے ذمے صرف تبلیغ کرنا ہے واللہ بصیرم بالعباد اللہ خوب نظر رکھتا ہے اپنے بندوں پر زیادتی کو کرنے لگے تو اللہ کریم اس کو معاف نہیں کرتا ہاں وہی اہل کتاب مراد ہے ان کے مقابلے میں امیدین مشرق ہاں تو کافر تو تھے اِنَّ الَّذِينَ <اللَّه> وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق تیسرا یہ ہے کہ قتل ان کو بھی کرتے ہیں جو حکم کرتے ہیں انصاف کا باقی لوگوں سے اب یہ تین مرضیں جن کے اندر ہیں نا فبشر ہم بے ان کو مبارک بے عذاب رہ گئی یہ چیز کہ وہ عذاب علیم تو ہوگا مگر وہ نیکیاں تو کر رہے ہیں نوافل تو پڑھتے ہیں رحمی وغیرہ بھی کرتے ہیں یہ ان کے اعمال جو ہیں وہ کدھر جائیں گے ان کے عامال کا حال یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ بیکار ہو چکے ہیں امال ان کے دنیا میں اور آخرت میں وما من کوئی نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی نصرت کرنے والا کیا آپ نے دیکھا نہیں ان کی طرف جو دیے گئے ہیں ایک حصہ کتاب کا نیم ملا بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان تو پھر منہ پھیر جاتی ہے ایک ٹولی ان میں سے اس حال میں کہ وہ مسلسل اعراض کرنے والے ہوتے ہیں اور کیوں اعراض کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تبلیغ سننے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس لیے چونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اتنے بخشے بخشائے ہیں کہ نہیں پہنچے گی ہم کو جہنم کی آگ مگر چند دن کے لیے اور یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی کہ لنتم سنار چونکہ غرحم غر فی دین دوکھے میں ڈال رکھا تھا ان کو ان کے دین میں ان پیر مولویوں کے جھوٹے افطراؤں نے جو وہ گھر گھر کے لایا کرتے تھے پھر دنیا میں تو کتاب اللہ کی طرف نہیں آتے تھے تو پھر اس وقت کیا کریں گے جب اکٹھا کریں گے ہم ان کو اس دن کے لیے جس میں کوئی کھٹکا نہیں اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جی جو کچھ کمایا ہوگا دنیا میں اس حال میں کہ لا یزلمون بدلے کے وقت ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے اچھا میرے پیغمبر اب یوں کرو دلائل کے ساتھ تو آپ نے بڑا وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہے مگر صرف دلائل ہی دلائل جو ہیں بعض طباہ ایسے سرکش ہوتے ہیں کہ دلائل کے لحاظ سے وہ بات نہیں سمجھتے اب آپ ایسا کریں مجھ سے مانگے حکومت حکومت جو ہوتی ہے نا اس کے آنے سے چاہے وہ جبر و تشدد نہ بھی کرے حکومت قائم ہو جائے تو سرکش طبیعتیں وہ ڈر کی وجہ سے بھی مسئلہ مان جاتی اس لیے آپ اب دعا کریں اور مجھ سے حکومت مانگیں آپ مانگیں تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سارے کا سارا تصرف میرے قبضے میں ہے اور اجز و نیاز کے ساتھ جب مانگیں گے میں جب حکومت دوں گا تو پھر ایک آخری علاج ان کا یہ بھی ہے ارشوں لتھیاں چار کتابت پنجواں تھا ڈنڈا حکومت والا یہ جو ڈنڈا ہوتا ہے نا اس کا نام سن کر بھی بعض لوگ جو ہیں اپنے راستے تلاش کر لیتے ہیں آپ فرمائیے اللہ اے تمام صفات کے مالک ایسا وہ مالک جو مالک ہے ملک کا تمام ملک کا الملک پہ الفلام استغراق کا توت الملک منتشا. تو تل ملک منتشا دے دیتا ہے ملک جس کو چاہے ہمیں بھی حکومت دے اور کھینچ لیتا ہے ملک جس سے تو چاہے عزت دیتا ہے تو جس کو چاہے ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ہے ہر قسم کی اچھائی الف لام استغراق کا, کا علاق شین قدیم اور ہماری اس دعا کا تطیمہ بھی ہے تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور تو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے وہ طرز کو منتشا بغیر حساب تو دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق اخیر میں کہنا چاہیے اکز حاجت ہی ہماری حاجت بھی پوری فرماؤ لا يتخذ علم اب بات یہ ہے کہ جب تم نے حکومت کے لیے دعا مانگی ہے تو اب مزید دلائل کے لحاظ سے ان کو سمجھانا اور ان پہ امید رکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ اب ان سے بائی کاٹ کرو نہ پکڑے مومن آدمی کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے جو ایسا کرے گا تو وہ نہیں ہے اللہ کی پارٹی کا یہ من اتسالیہ ہے بیا یا نہیں اتسالیہ یعنی ہمارے ساتھ اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوگا فی ہے ان کسی معاملے میں اللہ استثناء کے منقطع ہاں اگر تم ایسا کوئی مرحلہ آ جائے جہاں تم کمزور ہو, ہو اکا دکا اور ان کا زور ہو اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہو ان کی شرارت سے تتقو منہم تقات ایک قسم کا بچ کے رہنا بچ بچاؤ اگر کرنا پڑے اس کی تو اجازت ہے مگر دوستی دلی جو ہے ان سے لگانے کی تو کوئی گنجائش بھی نہیں اور سنو یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ بچ بچاؤ کرنے کی اجازت ہے اس استثنا سے غلط فائدہ نہ اٹھانا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تھوڑی تھوڑی رسک لے کے ان کے ساتھ میل جول مکمل کرنا شروع کر دو وہی حز دے در رہا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے اللہ المصیر تو فرما دے اگر تم چھپا کے رکھو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے ان کے ساتھ اگر پوشیدہ طور پہ محبت رکھو او تو ہو یا اس محبت کو ذہری طور پہ استعمال کرو تب بھی اللہ جانتا ہے کیونکہ وہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے علیم بھی وہی ہے اور قدیر متصر بھی وہی ہے جس دن پائے گا ہر جی جو کچھ کمایا ہوگا اس نے اچھا عمل اس کو محضرن موجود پائے گا اسی شکل میں پائے گا بوا ما ماں حاضرہ اسی شکل میں پائے گا جس شکل میں اس نے دنیا کے اندر وہ کام کیا تھا اس لیے محزرن کہا ہے محزرن ہے حاضر عدالت جب چیز ہوتی ہے تو اس کی مثل نہیں ہوتی وہ بے نہیں ہوتی ایک ہے موجود ہونا ایک ہے حاضر سروس ہونا حاضر عدالت ہونا عدالت میں حاضری کے لیے بین ہی چیز کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے اس لیے یہاں کہتے ہیں کہ جو امال تم نے دنیا میں کیے تھے وہ بے ہی اسی طرح امال معلوم ہوں گے چور چوری کر رہا تھا تو اسی طرح ایک وہ جانور کی شکل ہوگی اسی طرح وہ اس کو چھوڑ رہا ہوگا چوری کر رہا ہوگا قبر پہ سجدہ کیا تھا اسی طرح قبر نظر آئے گی اور اسی طرح وہ سجدہ کرتا نظر آئے گا ما عاملو ما من ہی موجود ہوگا وہ عمل جو اس نے کیا تھا وہ ما عاملت منسوین اور جو کچھ اس نے گندا عمل کیا تھا تو دن خواہش رکھے گا ہر جی کاش کے اس کے درمیان اور اس کے اس عمل کے درمیان آمدن بعیدن فاصلہ ہوتا بہت دور کا وہ حضرک اللہ نفسا اس لیے پھر تاکید کی جاتی ہے کہ ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے آپ سے حالانکہ ابھی تک کچھ نہیں کہا جن کے اندر یہ غلطیاں ہیں کیونکہ کہ و اللہ روفم بال اہل کتاب کی اصلاح کا پہلو بھی مد نظر رکھو تم یہودیوں عیسائیوں یہ کہتے ہو کہ نہو اب نا اللہ و سنو اگر تم ہو واقعی اللہ کے ساتھ محبت رکھتے تو پھر فتب پھر تم میری اتباع کرو یو بلا پسند کرے گا تم کو اللہ اور مٹا دے گا تمہارے لیے گناہ تمہارے واللہ اللہ غفور رہی تو فرما دے میری اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی مانو فعن طلب اگر وہ بالکل اعراض کریں تو فعن اللہ علیہ کافری اللہ یا اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننا یہ کفر ہے ان اللہ حصف آدم ونہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے بھی اور شبہات کے دفیئے کا عنوان بھی ساتھ آ رہا ہے تاکیق اللہ ہی نے چن لیا تھا آدم کو نہو کو ابراہیم والوں کو اور عمران والوں کو اللعالمین اپنے وقت کے تمام جہان والے لوگوں پر چن لیا تھا ایک تو یہ ہے کہ وہ ضروری وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے اولاد ہونا یہ اجز و نیاز کی علامت ہے باز ماضن ایک دوسرے کی جنس سے تھے ایک دوسرے کے تعلق کے تھے اور ایک دوسرے سے تعلق لگانا اور خون کے رشتے کی وجہ سے لگانا یہ بھی تو ایک قسم کا احتیاج ہے یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ آپ نئے پیغمبر نہیں جتنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں وہ ایک دوسرے کی اولاد کے سلسلے سے ہو کے آئے ہیں ولہ و علی پھر تیسری علت یہ بھی ہے کہ اللہ ہی تو سننے جاننے والا ہے جب اللہ ہی سب کچھ سننے جاننے والا ہے تو جو لوگ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کی رسالت کے متعلق وہ غلط طور پر یہ کہیں گے ورنہ اللہ نے خود چنا آدم کو بھی نو کو بھی ابراہیم کو بھی اس کی آل کو بھی اور آپ بھی تو آل ابراہیم میں سے ہے اس لیے آخر آپ بھی تو انہیں کی اولاد میں سے ہے پھر آپ کا کوئی خون کا رشتہ بھی ہے ان کے ساتھ اور دین کا رشتہ بھی ہے اس کا لتم تو عمران عربی نذرۃ اللہ کا معافی بتنی حضرت مریم بھی معبود نہیں ہو سکتی اور جس وقت کہا تھا عمران کی عورت نے اے رب میرے میں منت مانی ہے تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے محر منت جو مانی ہے اس کو آزاد کرنے کی مانی بس قبول کر لے مجھ سے کیونکہ صرف تو ہی سننے جاننے والا بس جب کہ جنا اس نے اس بچی کو تو اس وقت کہنے لگی اللہ میں نے تو مانگا تھا بیٹا انی وضا تو ان میں نے اب جنا ہے اس کو مونس واللہ اللہ بما بے جملہ موترزا ولہ و بما و اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کتنے قدر والی بچی کو اس نے جنا تھا بلحا کرو کل جس قسم کی بچی اس نے جنی تھی اس کے ہزاروں لاکھوں بچے ہوتے تو بھی اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے مگر اس کا اپنا مطلب یہ تھا کہ مجھے بچہ ملنا چاہیے اس لیے وہ شکوے کے طور پہ کہہ رہی ہے اور پھر یہ بھی کہا وہ انیس سمے تو مریم اللہ میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے مریم وہ انی اوی کا اور میں ائی زحابے تیری نام کی تیرے نام کا تعویذ کرتی ہوں اس کو وہ ضروریت اس کی اولاد کو میں نے شیطان مردود سے پس قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے بہترین طریقے کے ساتھ امبتا اور پھلایا اس کو پھلانا اور اگانا بہترین طریقے کے ساتھ وہ کف اور کفالت کے ذمہ دار بنے اس بچی کے زکریہ علیہ السلام چنانچہ کل مادہ خلا الحاظ کر مطلب کیا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یا الحاصلات اللہ وہ ایسی شخصیت نہیں تھی کہ وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم سے بے نیاز ہوتے وہ تو خود گہوارہ کے اندر اور پرورش کی محتاج دیکھ بھال کی محتاج اور تعویذوں کی محتاج اس لیے اس کی ماں نے اللہ کے نام کا تعویذ بھی اسے کر دیا تھا جب وہ خود محتاج ہے تو پھر معبود بننے کے قابل کس طرح ہو سکتی ہے زکری اسلام کی باری آتی ہے کل جب کبھی داخل ہوتے تھے اوپر مریم کے زکری المراب اپنے حجرہ میں تو وجد ان دہا کا پاتے تھے پاس اس مریم کے رزق پاتے تھے کوئی نہ کوئی فل فروٹ کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز بہرحال ایک دن انہوں نے کہا اے مریم اللہ انا لکا جس طرح یہ عادت ہوتی ہے نا کہ معصوم بچوں سے ماں باپ کے لوگ جو ہیں وہ باتیں کر دیا کرتے ہیں ہاں تیرا کیا حال ہے کیسے ہے تو حالانکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ نہ بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں اسی لوٹ اور پیار کے اندر آ کے حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہ بچی سے گفتگو کرنے شروع کر دی ان لا یہ نئے نئے میوے بچی تیرے پاس کہاں سے آ گئے وہ اسی انداز میں بات کر رہے تھے انہیں تو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ بولے گی یا بول سکتی ہے تو اچانک بچی بول پڑی کالت ہوا مین دلّ بولی اور کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے ہیں اس وقت حیران ہو گیا کہ یہ بچی بول رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کریم کے دربار میں حضرت ذکری علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے اس لیے فوراً دعا کر دی کہ اللہ جس بچی کو تو بے موسم میوے دے سکتا ہے تو مجھے بھی تو بے موسمہ بیٹا دے بات ایسی نہیں بات یہ ہے کہ بے وقت اور اچانک بچی کا بولنا یہ چونکہ قانون اور عام عادت کے خلاف تھا اس چیز کو دیکھ کے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی اگر اس بچی کو تو بلوا سکتا ہے حالانکہ قانون نہیں ہے تو میرے نسل سے بھی تو ایک بیٹا بچہ پیدا کر سکتا ہے اگرچہ قانون نہیں ہے کیوں میں ضعیف بوڑھا ہوں میری بیوی جو ہے وہ بانج ہے اسباب ختم ہیں بغیر اسباب اور قانون کے اگر تو بچی کو بلا سکتا ہے تو پھر مجھے بھی بیٹا دے سکتا ہے ان اللہ یرز کو می شاہ بغیر حساب حنال کا دا زکریا ہنال یعنی اسی جگہ پہ جب کہ اس بچی نے کہا ہوا من ان اللہ اسی جگہ پہ بول پڑے اسی وقت بول لے حنال کا داض کریا ہو یعنی جب اللہ کے کا جلال غالب آیا نا تو فوری طور پہ دعا شروع کرتی کال رب حبلی ملد ان کا ضروریتن اے رب تو بغیر اسباب کے دے مجھ کو ملد کا خلاف عادت خلاف قانون ضروری اولاد ستری ان کا سمی تو سننے والا ہے دعاؤں کا پس فنا دت حل بلایا اس کو فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا نماز پڑھ رہا تھا اپنے حجر عبادت خانے میں کہ ایز اللہ تجھے مبارک دیتا ہے یا نام کے بیٹے کی اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا بے قل متمن اللہ اللہ کے بول کی وہ سیدن و یعنی وہ سردار بھی بنے گا وہ اور شہوات سے رکنے والا بھی ہوگا وہ نبیم میں اور نبی ہوگا چوٹی کے لوگوں میں سے کال رب الکون علا جلال جب غالب آیا تھا تو فوراً دعا کر دی جب جلال الہی کا پرتاؤ فجوس سے تھوڑا سا ٹھنڈا پڑا چند دن بھی گزر گئے تو جناب والا کے دماغ سے زہول ہو گیا کہ میں نے دعا مانگی تھی تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہمیں کہا جا رہا ہے زہول جب ہوا نا تو اس وقت کہنے لگے رب انا یقون لی غلام اے رب کہاں سے ہوگا میرے لیے وہ چھوکرا حالانکہ میں پہنچ چکا ہوں بڑے بڑھاپا کو میری عورت جو ہے وہ بانج ہے وہ ضرور کی وجہ سے پہلی دعا کے کلمات وہ نظر اسباب سے چلے گئے تو جواب نے کہا کہ یا کزال کلّا یف الشاہ یوں ہی اللہ کرے گا جو کو چاہتا ہے کالا اس وقت کہنے لگے اے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو کلام آمدن نہیں کرے گا لوگوں سے تین دن سوائے اشارے کے صرف اشارے سے کرے گا یہ نہیں کہ گونگا ہو جائے گا آمدن کلام نہیں کرے گا اور اس عرصے میں وز قر رب کا کثیرن اپنے رب کو بہت زیادہ یاد رکھو سبدہ بل اشی ول اور شریکوں سے پاک سمجھو اللہ کو صبح و شام شام اور صبح وہ از کا لت حضرت زکریہ علیہ السلام کی معبودیت کا بھی پتہ چل گیا کہ جن کے اپنے اختیار میں اپنا دماغ ہی نہیں ہے وہ دوسروں کو سنبھالنے کے لیے کیسے اہلیت رکھے گا وہ تو خود محتاج ہے جب کہا تھا فرشتوں نے اے مریم تاکیق اللہ نے چن لیا تجھ کو ستھرا بنایا تجھ کو اور تمام جہان والی عورتیں جو اس وقت کی تھیں اس پہ تجھے ممتاز شان کا بنایا ہے وصطفیٰ کے ممتاز شان کا بنایا ہے اے مریم جھک کے رہے اپنے رب کے لیے وہ سجدہ کرتی رہے جس طرح دوسرے لوگ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں تو بھی جھکتی رہے ذالک من امبال غیب میرے پیغمبر یہ ساری خبر غیب کی ہے ما کنت لدےھ نہیں تھا تو ان لوگوں کے سامنے جس وقت قرہ کر رہے تھے ڈال رہے تھے اپنی کلموں کو قرہ کے لیے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی اور نہ ہی تو ان کے سامنے تھا جس وقت کے کفالت کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے ایک کہتا تھا میں اس کی پرورش کروں گا دوسرا کہتا تھا میں کروں گا آپ اس وقت موجود نہیں تھے اب آپ منو وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں تو معلوم ہوا آپ کو اللہ نے بتایا ہے جب اللہ نے بتایا ہے تو پھر آپ سچے پیغمبر ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت کے کہہ رہے تھے فرشتے اے مریم یہ دوسرا اس جو ہے اس کالت والا پہلا جو عز ہے یو القو اس سے بدل ہے اے مریم تحقیق اللہ نے خوشخبری دے دی ہے تم کو ایک آسان بات کی اپنی طرف سے بے متن من ہو ایک آسان بات کی اپنی طرف سے نام ہوگا اس کا مسیحی عیسا بیٹا مریم بہت بڑی وجاہت والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا اور کلام کرے گا لوگوں سے فی ال محدے فی ال میں گہوارے میں و اور ادھیڑ عمر میں وہ میں نسال اور ہوگا بہت بڑے نیک خصلت اور نیک کردار لوگوں میں سے کہنے لگی رب انا یقون والا دونوں یہ درمیان میں جملہ محترجہ ہے کہنے لگی اے رب کہاں سے ہوگا میرے لیے بچہ حالانکہ نہیں ہاتھ لگایا مجھے کسی انسان نے تو اللہ نے فرمایا یوں ہی اللہ بناتا ہے جس کو چاہتا ہے جب بھی طے کر لیتا ہے نا کوئی معاملہ ازاقا آمرن جب بھی طے کر لیتا ہے کوئی معاملہ تو کہتا ہے اس کو ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے جملہ موترزہ ختم آگے پھر وہ وہی ملائکہ والی بات ہاں جی یوکل منا سفل مہدے و کہلن و نے ہی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ کتاب اب یہ کہلن کا لفظ جو آیا ہے ادھیڑ عمر میں ادھیڑ عمر کتنی ہوتی ہے ساٹھ ساٹھ سال تک جو ہوتا ہے وہ ادھیڑ عمر ہوتی ہے ساٹھ سے لے کر اوپر تک بعض کہتے ہیں کہ پچاس سے اوپر تک ادھیڑ عمر ہے بہرحال پچاس سے کم کا تو کوئی قائل بھی نہیں ادھیڑا اور عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے ہیں اس وقت تینتیس سال کے تھے کتنے سال کے تینتیس سال کے اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں سے جو باتیں کرے گا نا تبلیغ کی ادھیڑ عمر میں بھی کرے گا اگر عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں آنا نہ ہو تو وہ کلام کیسے کرے گا تو معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے اور اسی دنیا پہ جب بات کریں گے اس وقت ان کی عمر ادھیڑ عمر ہوگی فی ہر چیز کو اللہ نے کلوز کر کے وہیں بند کر دیا اسی طرح تینتیس سال کے ہیں اس وقت بھی جب واپس آئیں گے تو وہ تینتیس سے آگے عمر کا حصہ پھر شروع ہوگا لوگوں سے بات کریں گے تب یہ بات جا کے ثابت ہوگی کہلن و مین سوال ہی ہاں جی وہی اللہ اور سکھائے گا اللہ اس کو کتابت کا علم اور اپنے ہاتھ سے خط لکھنے کا علم الکتابا الکتاب سے مراد کتابت ول اور دانش مندی کی باتیں وہ توتا ول اور تورات اور انجیل بھی یعنی وا تفسیر یعنی رسول بنائے گا اس کو طرف بنی اسرائیل کے اور یہی دعوت دے کے بھیجے گا انی قد جئتکم تو کم بے آتے رب کو تاکیق میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی ایک واضح نشانی لے کے کون سی نشانی انی اخلوں کو بدل ہے پہلے انی سے پہلا انی مبدل منو دوسرا بدل یعنی میں بناتا ہوں تمہارے لیے ایک خاکہ کھینچتا ہوں ایک شکل بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مسل شکل پرندے کی پس پھونک ماروں گا میں بیچ اس مثل کے کا حیات تیر اے مثل حیات یہ کاف مثلیہ ہے فی کی زمیر مسل کی طرف جائے گی یقون بےز اللہ پس ہو ہو جائے گا وہ اڑنے والا اللہ کے حکم سے میرے حکم سے نہیں اور چنگا بھلا کر دوں گا میں کوڑ کی مرد والے کو اور برس کی مرد والے کو اور زندہ کر دکھاؤں گا میں تمہیں مردوں کو اللہ کے حکم سے اور خبر دوں گا میں تم کو ساتھ اس کے جو کھاتے ہو تم اور جو کچھ جمع رکھتے ہو تم اپنے گھروں میں یہ بھی اپنے اللہ کے حکم سے بتاؤں گا انفیز تاقیق اس تمام کی تمام داستان میں تمہارے لیے میری نبوت کی نشانی ہے ان کن تم مومنین اگر تم ہو ایماندار وہ مصد کل مابین محنت <التَّورَات> اور ایک اور بات بھی سن لو میں تمہارے پاس آیا ہوں اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا ہوں آپ سے پہلی کتاب تورات کا اور اس لیے بھی تاکہ حلال کہوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام بتا دی گئی تھی تم پر و اور آیا تمہارے پاس ایک انجیل والی نشانی لے کے تمہارے رب کی طرف سے فتق اللہ و ہو ان اللہ ربی و رب اب اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ حال تو ان کا ہے جو ایک ایک قدم پہ صرف اللہ ہی کے سہارے کو وسیلہ بناتے ہوئے بات کر رہے ہیں وہ معبود بننے کی طاقت کس طرح رکھتے ہیں اس لیے سمجھ جاؤ کہ ان اللہ رب وربو اسی کی عبادت کروا سراتی اس کو ادماج کہتے ہیں ادماج ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں رہے پھر بڑے ہوئے اللہ نے پھر رسالت دی پھر کتاب دی چلتے چلتے چلتے پھر تبلیغ کرنے آئے حتہ کہ جب تبلیغ شروع کی لوگوں نے مخالفت شروع کر دی اور اتنی مخالفت کی کہ وہ قتل کرنے کے در ہو گئے سولی پہ لٹکانے کی تجویزیں کرنے لگ گئے ظالم بادشاہ کے عدالت میں جا کے جھوٹا کیس کروا دیا حتیٰ کہ جب اس نوبت تک معاملہ پہنچا فلم عیسا منہ کفرا پس جب کہ محسوس کر لیا عیسا نے ان یہودیوں سے کہ یہ بالکل کٹر کافر ہیں اور اب یہ مجھے چھوڑتے نہیں ہے اس وقت کہنے لگے من انصاری کون ہے جو میری نصرت کرے اللہ کی توحید کی دعوت میں اللہ اے اللہ انساری اللہ. کون ہے ایسا جو میری نصرت کرے اس حال میں کہ وہ دعوت دینے والا ہو اللہ کی توحید کی طرف کالل ہماری یوں نہ ان نوابوں نے کہا جو نوجوان قسم تھے چند افراد بارہ تقریباً تھے نہ انصار اللہ ہم ہی ہیں اللہ کی نصرت کرنے والے وہ کس طرح آ منا ہم نے بالکل ایمان قبول کر لیا ہے جیسا کہ تیری مرضی ہے اور تو گواہ ہو جا کہ ہم سالم کے سالم اپنے اللہ کے لیے پھر اللہ کی طرح متوجہ ہو کے یہ بھی کہنے لگے اور اب ہمارے ہم ایمان لا چکے ہیں اس کے ساتھ جو تو نے اتاری ہے انجیل اور ہم پیچھے چل چکے ہیں رسول عیسیٰ کے اب لکھ لے ہمارا نام اللہ کی خالص توحید کی گواہی دینے والوں میں فقط ابنام شاہدین و مکرو شاہدی و مکر اللہ اب چالیں چلنا شروع کر دی تدبیریں کی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی تدبیر کی انہوں نے قتل کرنے کی و مکر اللہ اللہ نے تدبیر کی ان کے بکر کو توڑ کے عیسیٰ کو بچانے کی ماں کروں و مکر اللہ و اللہ خیر الما پھر بھی اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر تھی یہ کس وقت کی بات ہے انہوں نے تدبیر جو کی تھی اور اللہ نے کس وقت اذ قال اللہ یا عیسیٰ یعنی وہ بالکل تیار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اسی وقت اللہ بھی تیار ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے اس کال اللہ یا عیسیٰ جس وقت کہا تھا عیسی نے کہ عیسی یہ لوگ تجھے مارنا چاہتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں یہ نہیں مار سکتے مارنے والا کون ہے میں ہوں انی متوفیقہ میں موت دے سکتا ہوں ان کی طاقت نہیں کہ وہ تمہیں موت دے سکے یہ دعویٰ ہے انی متوفی کا دعویٰ میں ہی موت دوں گا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تجھے ابھی مار لیتا ہوں نہیں ان کافروں کے مقابلے میں دعویٰ کیا ہے وہ نہیں مار سکتے مارنے والا تو میں ہوں میرا دعویٰ یہ ہے کہ انی متوفی کا میں تجھے مارنے والا ہوں دلیل کیا ہے ورافیو کا الیا میں تجھے مار سکتا ہوں دوسرا کوئی نہیں مار سکتا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں تجھے ابھی اٹھا لوں گا اپنی طرف تو پھر یہ مارنے والے ثابت نہ ہوئے نا پھر تو میں ہی مارنے والا ثابت ہوں گا رافیو کا الیا اٹھا لوں گا میں تجھ کو اپنی طرف اور پاک کرنے رکھنے والا ہوں تجھ کو ان پلیت لوگوں سے جو کافر ہیں اور بنانے والا ہوں میں اتبہو کا جو تیری کامل اتباع کریں گے اوپر چڑھا کے رکھوں گا ان لوگوں کے جو کافر ہیں الہ یوم کی تا قیامت تک کے لیے جو بھی تیری اتباع کریں گے تیری اتباع کرنے والوں کو دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر سرداری اور شان شوکت دوں گا اور آخرت تک کے لیے ایسا ہوتا رہے گا سم الیہ مرجم پھر میری طرف یہ لوٹنا ہوگا تمہارا پھر فیصلہ کروں گا درمیان تمہارے بیچ اس کے جو تھے تم اختلاف کرتے اب متوفی کا بخاری کے اندر ہے کہ حضرت ابن عباس سے حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ انی متوفی کا اے انی ممیتوں کا کا ماننا چونکہ سمجھ نہیں آیا نہ بے مان لوگوں کو اس لیے انہوں نے یہاں اسی پہ زور دینا شروع کیا ہے جی حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کی اس آیت کے اندر اس لفظ کا ماننا وہ یہی کرتے ہیں کہ میں ابھی تم کو مار دوں گا حالانکہ پہلے نمبر پہ تو یہ اثر جو عبداللہ ابن عباس سے یہ مروی ہے یہ منقطع ہے یہ مرفوع ہے ہی نہیں اور دوسرے نمبر پہ اگر اس کو مانا بھی جائے کہ متوفی کا معنی ممیتوں کا ہے تو جھگڑا اس میں نہیں ہے کہ اللہ ممیت ہے نہ یا نہیں ہے جھگڑا تو اس میں تھا کہ وہ مارنا چاہتے تھے ابھی اور اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تم کو نہیں مار سکتے مارنے والا کون ہے اب چاہے متوفی کا ہو یا ممیتوں کا اس کا معنی ہمیشہ فوری طور والا نہیں ہوتا جہاں بھی اسم فائل قرآن مقدس میں آیا ہے چاہے مجرد کا چاہے مزید کا وہیں زمانہ استقبال کا پایا گیا ہے کیا پایا گیا ہے استقبال کا زمانہ پایا گیا ہے ان اللہ مبتلی کو ان اللہ یہ مبتلی جو ہے یہ اسم فائل ہے اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ تاقیق اللہ تمہیں آزمانے والا ہے کیا معنی آگے چل کر آزمانے والا ہے جب نہر آئے گی انی جا فیل ارض خلیفہ میں بنانے والا ہوں یعنی کچھ عرصہ کے بعد تمہیں بنا کے دکھاؤں کا لنا سے امام میں بنانے والا ہوں تجھ کو جہاں بھی اسم فائل آیا ہے قرآن مقدس میں اور نسبت کی ہے اللہ نے اپنی طرف اس اسم فائل کا فائل جو ہے خود اللہ بنا ہے وہاں فوری عمل مراد نہیں بلکہ وہاں استقبال کا زمانہ ہوتا ہے چاہے مم ہو چاہے غیر ممتد ہو زمانہ ہر حال حال کا نہیں ہوتا استقبال کا ہوتا ہے اسم فائل اور اس کام کا کرنے والا خود اللہ کریم ہو وہاں پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں فوری اور زمانہ حال مراد نہیں ہوتا بلکہ زمانہ استقبال مراد ہوتا ہے انی متوفی کا میں ہی تجھے مارنے والا ہوں تو اس کے لیے زمانہ استقبال چاہیے اس لیے وہ زمانہ استقبال میں ابھی تک گزر رہے ہیں جب آئیں گے تو اس وقت یہ بات پوری ہوگی انی متوفی کا والے ہاں جی فروفن شدیدہ پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا عذاب دوں گا ان کو عذاب سخت دنیا میں اور آخرت میں وما من نہیں ہوگا ان کے لئے کوئی امداد کرنے والا اے پر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے عمل اچھے کیے فیو وفی ہوں پورا پورا دے گا ان کو بدلہ ان کا اجر ان کے اللہ ہی نہیں پسند کرتا ظالم مشروں کو آپ سچے رسول ہیں میرے پیغمبر کیوں کا نت لو کمنل آیات یہ قرآن پاک جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں ہم اس کو آپ پر کھلم کھلی آیات کے لحاظ سے ذکر الحکیم اور یہ نری نصیت ہے بڑی حکمت والی اس بات کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں وہ عابد تھے ان مسئلہ عیسی کیوں کہ مسل حالت عیسیٰ علیہ السلام کی مسل حالت واقعی واقعی حالت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک کا مسئلہ آدم مسل آدم کی ہے کہ بنایا اس عیسیٰ کو مٹی سے بنایا اس آدم کو مٹی سے اسی طرح عیسی علیہ السلام کو بھی مٹی سے بنایا سُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ <فَيَكُون> پھر اس کو کہا اپنے ایک آسان قسم کے بول کے مطابق اور وہ ہو گیا ہوول حق کو میر رب کا یہی امر واقعی ہے تیرے رب کی طرف سے ہوول حق مر ربے کا یہی امر واقعی ہے تیرے رب کی طرف سے فلاں کو من ممتری بس نہ ہو جانا شکرنے والوں میں سے فمن حاج جا کفی اب اعلان نے فمن ہاتھ جو بھی اب جھگڑا کرے بیچ اس کے بعد اس کے کے آ چکا ہے تیرے پاس علم اس بات کا کہ عیسا السلام عبد اللہ ہے معبود نہیں تو پھر پھر بھی اگر کو کٹ ہوجتی کرے تو اب آپ چیلنج کر دیں کہ بلاؤ ہم بھی بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو و اب نہم تم بھی ہم اپنی عورتوں کو تم بھی ہم اپنے آپ کو تم بھی پھر لمبے ہاتھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں اور بناتے ہیں لانت اللہ کی جو جھوٹا ہو اعلان تو کیا اور مبالے کے لیے نسران نجران کے نصرانی تیار بھی تھے مگر ان کے جو تھے نا پادری انہوں نے ان کو روک دیا کہ خبردار اگر تم گئے نا محمد کے سامنے ایک ہی بچ کے نہیں آؤ گے سارے تباہ و برباد ہو جاؤ گے وہ بے وقوف آنے کے لیے تیار تھے پادریوں نے قسم و قسم کی لفاق بازی کر کے ان کو روک لیا میں ہم نے ذکر کیا سوائے اللہ کے انزیز الحکی ہاں بھائی کون لوگ کافر لوگ تو پھر دفع کرو مسلمان کو اسرال پکڑے تو پھر تو کافروں کا تو کام ہی ہے جھوٹ بولنا غلط انداز کرنا بریلوی نہیں کرتے حالانکہ یہ تو کرتے ہیں یہاں شیئ اطراض کرتے ہیں دل, دلائل شیئ دیتے ہیں یہاں سے کچھ نہ کچھ اسڑ گسڑ کرتے ہیں بریلوی بیچارے تو اس کی طرف آتے ہی نہیں خواہ مخواب جھوٹ بول رہے ہیں فہم طول فہن فہل ہے سوال ہو تو جواب دے نہ کہاں ہے قرآن میں کیوں جھوٹ بول رہے ہو ہے نہ دو کہا ہاں نہ دو ہاں بھائی یہ جماعت میں ہے سو جماعت کا مقابلہ ہے نا ساری جماعت کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے ہاں ہاں جی فَإِن تَوَلَّوْ فَإِن اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلِيَا اہل الْكِتَابِ اب جس بات پہ ان کو چیلنج دیا گیا تھا وہ مسئلہ بھی بیان کر دو اس مسئلے کو سامنے لا کے ان کو دعوت دے دو فرما دو او اہل کتاب والو آ جاؤ ایسے کلمے پر جو مسلم ہے درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے جو مسلم ہے اجمالی طور پہ تو تم بھی مانتے ہو ہم بھی دعوی یہی رکھتے ہیں اللہ الہ الا اللہ کا آ جاؤ تم بھی مانتے ہو کہ لا الہ اللہ اور ہمارا دعویٰ بھی ہے لا اللہ مجمل طور پہ تو تم بھی اتفاق رکھتے ہو نہ اسی کلمے پہ کیونکہ تم بھی دعوے دار ہو, ایمان ہو دار ہونے کے اور تمہارا ایمان یہی ہوتا ہے لا الہ ہمارا ایمان بھی یہی او اسی پہ کر لیتے ہیں اتفاق کہ لا اللہ تم بھی دعوے دار ہو ہم بھی اب دیکھتے ہیں اکٹھے ہو کے کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق تم چل رہے ہو یا ہم چل رہے ہیں؟ چلو آ جاؤ اسی بات کر لیتے ہیں اللہ نعبد الا اللہ اب لا الہ اللہ کا بیان ہو رہا ہے لا الا اللہ مسلم چیز کا اب بیان ہے نہ عبادت کرے سوائے اللہ کے ولا نوشر کبھی آپ اور نہ شرک کریں اس کے ساتھ کچھ بھی ولاد بازنا باز ارباب اندونلہ نہ گھر لے باز ہمارا باز کو ارباب اندونلہ رب نہ بنا لے اللہ کے بغیر انتو اگر وہ اپنے ہی مسلم اصول سے پھر جائیں ان طول اپنے مسلم اصول سے پھر جائیں تو پھر تم تو صاف کہہ دو اشہدو بے مسلمون گواہی دے دو گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو بالکل سالم اللہ کے لیے مواہد ہیں یا اہل المتحادی ابراہیم اب مشرق قرآن پاک جن کو مشرق کہتا ہے اور ان کسی کو اہل کتاب ایک فرق پچپن فرق, فرق ہے مشرقین اور اہل کتاب میں کتنے فرق ہیں پچونجا فرق ہے پچونجا ان میں سے ایک فرق یہ بھی آ گیا کہ مشرق قرآن اس کو کہتا ہے اس ان آدمی کو کہتا ہے ازاکیل الحمد اللہ الہ اللہ یس تک بر وہ کلمے کے منکر تھے اور اہل کتاب وہ ہیں جو کلمے کا دعویٰ کرتے تھے لا الہ الا اللہ ایک فرق یہ ہو گیا ہاں جی یا تو نفی ابراہیم او کتاب والو کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کی شخصیت کے معاملے میں حباست اولہ حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد ہی اتاری گئی ہے افلا تاخیلو عقل نہیں ہے تمہارے اندر بے وقوف او یہودیو عیسائیو ہا ج تم, تم نے خواہ مخواہ حجت کرنا شروع کر دی ہے بیچ اس کے جو تمہارے لیے کچھ نہ کچھ تو علم تھا موسلام عیسیٰسلام کے بارے میں تو چلو کچھ نہ کچھ تمہیں کچھ نہ کچھ اتہ پتا تھا نا اس کے بارے میں تو تم جھوٹ موٹ کی کوئی نہ کوئی حجت پیش کر سکتے تھے مگر کمال ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تمہیں ایک کا پتہ نہیں ہے تین کے کا پتہ نہیں تو ہاتھ پھر کیوں جھگڑا کرتے ہو بیچ اس کے جو نہیں ہے تمہارے لیے اس کا کوئی علم واللہ اللہ علم تم تلم اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے آؤ تمہیں ہم بتائیں ابراہیم کون تھا ہاں یہ فالما یہ سوالیہ ہے نا حصہ ماں کان آؤ ہم آپ بتاتے ہیں کہ ابراہیم کون تھا نہیں تھا ابراہیم نہ یہودی نہ نصرانی اہل کتاب ہو گئے نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی لیکن تھا کون کا نہ ہنیفن مسلما اللہ کی دھر کا بندہ اور سالم اللہ کے لیے وما کا من المشرقین اور مشرقوں میں سے بھی نہیں تھا دوسرا فرق آ گیا ایک فرق تو یہ ہو گیا کہ مکے والے کا لقب مشرق ہے اور یہود و نسارا کا لقب مشرق نہیں اہل کتاب ہے ماں کان ابراہدین ولا نسران ولا کن کانا فن مسلمہ ماں کانشرقی دوسری حباست اول سے بے براہیما سب سے زیادہ قریب کا تعلق والا لوگوں سے ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی تعلق سب لوگوں سے زیادہ قریبی تعلق ابراہیم کے ساتھ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اتباع کر لی اس کی پھر اس کے بعد حاضر نبی یہ محمد رسول اللہ پھر اس کے بعد یہ ایماندار ان کا قریبی تعلق ہے ولہ ولی المؤمنین کو شیعہ کہتے تھے نا من کن تو مولا فہذا علی مولا اولا اور مغلہ بریلوی کہتے ہیں کہ ان اول الناس ان اول الناس جہاں اول الناس کہتے ہیں اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ قریب ہے کیوں اس لیے کہ وہ رحمت ہے اللہ کی اور ان رحمت اللہ ہے قریب من الموسنی شیے بھی اپنے طور پہ کرتے ہیں اور بریلوی بھی یہاں مگر ہے نا چونکہ بے وقوف جہل کافر لوگ اس لیے گسیر بازی کرتے ہیں ورنہ دلیل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بن سکے کیونکہ قرآن پاک کی زہر عبارت جو ہے وہ صاف بتلا رہی ہے کہ ان اول سب ابراہیم سب سے زیادہ قریبی رشتہ ابراہیم کے ساتھ ہے تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اتباع کی پھر قریبی رشتہ ہے تو محمد الرسول اللہ کا پھر قریبی رشتہ ہے وہ حسب نسب کا تو ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان قبول کیا یہاں دین کے رشتے کی بات ہو رہی ہے یہاں حاضر ناظر ہونے یا شاہ سے بھی زیادہ نزدیک ہونے کی بات نہیں ہو رہی وَدَّتْ تَعِفَتُمْ مِنْ اَحْلِ كِتَاب تیسری خباسد چہتا ہے ٹولی کتاب والوں سے کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں یہ منوا کے نہ کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے تمہیں گمراہ کر دیں تمہیں مرتد بنا دیں وَمَا يُزِلُّونَ إِلَّا نَفَزُمْ یہاں ٹل لگا لیں نہیں گمراہ کریں گے مگر اپنی جانوا یشور مگر ان کو شعور بھی کوئی نہیں وہ اہل کتاب والو کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی یاد کے ساتھ وہ ان تم تشدن حالانکہ تم گواہی بھی دیتے ہو کہ واقعی یہ سچی بات ہے قرآن والی او اہل کتاب والو کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ رسالت حق ہے مگر اس کو تم انکار اور شبہات کے ساتھ ملاتے ہو وہ تک تم الحق اور چھپاتے ہو حق بات جو محمد کی تعریف والی ہے تورات میں وہ ان تم حالانکہ تم جانتے بھی ہو قولت تم من قولت کتاب اور کہنے لگی وہ ٹولی اہل کتاب کی کیا کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو ایمان لے آؤ اس کے ساتھ جو اتارا گیا ہے اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں مگر کب ایمان لے آؤ اگلے پہر وقف رو آخر رہو. جب وہ ایمان لے آتے تو پھر ان کو کہتے کہ اب پچھلے ٹائم جو ہے نا بالکل انکار کر دو کیوں تاکہ لوگ دوسرے دیکھیں یار مذہب گندا ہے اسلام والا وہ بچارے آئے تھے مگر پھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی چھوڑ جانا چاہیے لَأَلَّهُمْ تاکہ وہ اپنے دعوی اسلام سے لوٹیں مومن میں یہ سکھاتے تھے پٹی پڑھاتے تھے اہل کتاب والے اپنے مرید شیطانوں کو اور دوسری رسید کیا کرتے تھے ولا تو ولا تو مینو اللہ کی طرف نہ جاؤ اللہ سے لے کر حد اللہ تک چھوڑ دو لا تو کو آگے ملاؤ لا تو مینو نہ ماننا تم کسی کی بات بھی یہ کہ یو اتار کوئی ایک بھی دیا گیا ہے مثل اس کے جو دیے گئے ہو تو کسی آدمی کسی مذہب والے کی بات نہ ماننا کوئی کہے نا کہ میاں ہمارے بھی نبی ہیں اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے یہ ہے وہ ہے بالکل کسی کی بات نہ ماننا لا تو نہ تصدیق کرنا کہ دیا گیا ہے کوئی ایک مسل اس کے جو دیے گئے ہو تم او یوہا جو کم ورنا او الا او بمانا اللہ ورنا اگر تم نے کسی کی بات مان لی تو یوہا جو کم وہ حجت پکڑیں گے دلیل بنا کے آ جائیں گے تمہارے رب کے پاس دن کے آمد کے اور تمہیں زلیل ہونا پڑے گا او یوہاجو کم اے ولہ یو حاجو کم ورنہ وہ حجت بنا کے تمہیں ذلیل کریں گے تمہارے رب کے پاس آ کے لہذا لا تؤمنو اللہ لمن تھا نہ پیچھے نہ ماننا مگر اسی کی بات جو تمہارے دین کے پیچھے چلے درمیان میں کل انل ہدا حد اللہ یہ جملہ موترزہ ہے شکوے کا جواب بھی اور جملہ موترزہ بھی کل ان نل ہدا حد اللہ تو فرما دے دین تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت والا ہے اور سب جھوٹ اور بکواس ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں دین تو اصل وہی ہے جس دین کو اللہ نے بھیجا ہے قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ تُو فرما دے الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ سارے کی ساری فضیلت تو اللہ کے آت میں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ علیم۔ چن لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے الفضل ومن اور کئی اہل کتاب میں سے ایسے ہیں مطلب یہ ہے کہ تمام بھی خبیص نہیں ہیں کئی ان میں اچھے لوگ بھی ہیں اور کئی اہل کتاب میں سے وہ ہیں اگر امانت رکھے اس کے پاس تو بکنتارن تارن سونے کے ڈھیر کا روپاؤں کے ڈھیر کا یو ہی کا وہ ضرور ادا کر دیں گے آپ کی طرف اور کئی ان میں سے ایسے ہیں امانت رکھیں تو ایک چوننی بھی ان کے پاس لا یو ادیہ کا اتنے بے ایمان ہے کہ قطن ادا نہیں کریں گے آپ کی طرف اللہ ماں طالق جب تک کو کھڑا رہے گا اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کے ان کے سروں پہ کھڑا رہے پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ وہ زالے کا بے نوم کالو یہ اس لیے ان کے اندر خیانت کی مرض ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے اوپر ہمارے چڑھائی کرنے کا کوئی راستہ ان ان پڑھ لوگوں کے معاملے میں ان پہ ہم زیادتی بھی کر لیں ان کا مال لوٹ لے تو ہمارے نزدیک ان کا مال جو ہے یہ مال غنیمت ہے اس لیے ہم ان کو جتنا بھی ستا دکھا لیں ان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں آئے اور نہ ان کو کوئی حق ہے اور نہ ہی ہم مجرم بنتے ہیں مسئلہ یوں نہیں ہے جس طرح یہ بکواس کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے دربار میں تو یہ ہے من او فا بے جو پورا کرے گا اپنے وعدوں کو وتا اور بچ جائے گا تھکوے کے ذریعے فرد اللہ یوہی بل متقین تاکیق وہ لوگ جنہوں نے یش ترون اب اللہ خرید کر لیا بدلے عقیدہ توحید کے وے مان ساتھ اپنی قسموں کے